السلام علیکم پچھلی دفعہ ہم نے جو شارٹس پاتھ ویرینٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے ان میں ایک جو ویرینٹ آخری تھا آل پیئر شارٹس پاتھ اس پرابلم کے سلسلے میں ایک الگردم کے بارے میں ڈسکشن شروع کی تھی جو کہ فلوئڈ واشل الگریدم کہلاتا ہے اور اس کے بارے میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈائنامک پروگرامنگ اسٹریٹجی بیسڈ الگردم ہے اور دوسری یہ بات کہ جہاں تک کہ آل پیئرس کا تعلق ہے یعنی کہ آپ کے پاس ایک گراف ہے اور اس میں آپ برٹسیز کے پیئرس بناتے ہیں اور ہر پیئر کے درمیان آپ شارٹس ڈسٹینس جو ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں اور ایونچولی پاتھ بھی جاننا چاہتے ہیں تو اس کو ایک طریقے سے حل کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ڈائکسٹراز الگریدم یا بیلمن فورڈ الگریدم جو ہم نے سنگل سورس شارٹیسٹ پاتھ الگریدمس ڈسکس کیے تھے ان کو استعمال کر لیں اور وہ اس طرح کہ آپ باری باری ہر ورٹیکس کو سورس بنائیں اور اس سورس کو استعمال کر کے بیل مین فور یا ڈائسٹرا چلائیں اور اس سے بقیہ تمام ورٹسیز تک آپ کو ڈسٹینس یا منیمم ڈسٹینس مل جائیں گے اور پاتھ بھی مل جائیں گے اور یہ ویلو جو ہے اب آپ ریکارڈ کر لیں ایونچولی اس سے آنسر آپ کو مل جائے گا لیکن لگتا ہے کہ اس میں ہم کام کچھ زیادہ کریں گے اور دو دونوں جو ہیں سنگل سورس کے حوالے سے ایک ای لگ وی ہے اور دوسرا ہے یعنی کہ ہیں اور دونوں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیتے لیکن یہ جو ہر کو باری باری سورس بنانا ہے اس کی وجہ سے شاید یہ زیادہ ٹائم لیں اس بنا پہ اصل میں ایک اور ایلگریدم اویلیبل ہے جو کہ جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا نائنٹین سکسٹیز میں یہ ڈسکور کیا گیا تھا اور یہ all یہ ڈائنامک پروگرام بیسڈ ہے اور سیٹاڈم ہے, ہے جہاں پہ این جو ہے وہ number آف ورٹیسیز ہے اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم جب اس کی ٹوٹل فارمولیشن دیکھیں گے یہ کافی سمپل ایلگردم بھی ہے اس کے اندر بیل فورڈ کی طرح کوئی خاص data structure جو ہے ان کی ضرورت پیش نہیں آتی میں نے پچھلے لیکچر کے اختتام کے قریب اس فارمولیشن کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی جو کہ ڈائنامک پروگرامنگ تمام جتنے الگردمس ہیں ان میں ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی پرابلم کی ریکرسو فارمولیشن یا ایک ریکرنس ریلیشن بناتے ہیں اور پھر جو ڈی پی اسٹریٹجی ہے کہ ریکرشن وداؤٹ ریپیٹیشن یہ یا دوسرا طریقہ کہ آپ باٹم اپ اس ریکرسی فارمولیشن کو سالو کرتے ہیں جنرلی اس اندر آپ کے پاس ایک ٹیبل کے اندر فائنل آنسر آ جاتے ہیں یہاں پہ بھی کچھ ایسی کاروائی ہے لیکن بات پہ وہی آتی ہے کہ یہ relation, کیسے بنائی جائے کس بیسس پہ بنائی جائے اور یہاں پہ میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی فارمولا اویلیبل نہیں ہے کسی بھی ڈائنامک پروگرامنگریدم کو یا پرابلم کو آپ دیکھ لیں جس میں وہ ریکرسیو فارمولشن تھی تو وہ یوں لگتا ہے کہ یہ واقعی کسی کی ذہن ذہن کی جو مہارت ہے اس نے اس کو استعمال کر کے یہ فارمولیشن بنائی ہے اور اگر وہ فارمولشن ٹھیک بن جائے تو پھر یہ اور بڑا سمپل ہوتا ہے کیونکہ ریکرنس ریلیشن کو سالو کرنا وداؤٹ ریپیٹیشن بڑا آسان کام ہے جنرلی آپ اس کو بیس کے شروع کر کے اور کسی خاص طریقے سے ویلیوز کو ایٹ کرتے ہوئے آپ اوپر کی جانب باتیں ہیں اور یہ کاروائی ہم کئی مثالوں کے ذریعے دیکھ چکے ہیں تو آئیے آج ہم اس ایلگردم کو تفصیل سے دیکھتے ہیں پہلے ہم اس کی ریکرس ریلیشن یعنی کہ ریکرس فارمولشن کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس کی ایک مثال دیکھیں گے اور جہاں تک اس کا پروف کا تعلق ہے وہ تو اس کی ریکرنس ریلیشن میں موجود ہے یعنی کہ ہمیں فارمولشن سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ جو ایلگردم ہے یہ آنسر کریکٹ بھی دیتا ہے اور آپٹیک بھی دیتا ہے یہ میں سلائڈ آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں کہ دی ایلگریدم ڈیٹس بیک ٹو دالی سکسٹیز یہ پورانسم از این ریکرسم فور پی وی ون وی ٹو آل وی ایل وی ٹو وی تھریس ون آر دا انٹرمیڈیٹ آف داس Sub-formulation pe aynh, ke define Dij, subscript ij, and superscript k to be the shortest path from i to j such that any intermediate vertices on the path are chosen from the set 1, 2, through k. And the path is free to visit any subset of these vertices and in any order. اب یہ جو بات ہے اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو دکھاتا ہوں بعد میں آپ کو میں گراف کی مثال میں تفصیل یہ بتاؤں گا کچھ اس طرح سوچیے کہ وہی جو شہروں میں جو ملک کے شہر ہیں ان کے درمیان ڈسٹنسز ڈھونڈنے والی بات کہ فرض کرے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے اسلام آباد سے کراچی جانا ہے اور اگر رستہ ہے تو ڈائریکٹ یعنی کہ آپ ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں کسی اور شہر کے تھرو نہیں جا سکتے فرض کریں کہ راستہ ایک موجود ہے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں پھر میں آپ کو اس چیز کی فرض کریں اجازت دیتا ہوں یا کہتا ہوں کہ اب آپ لاہور کے تھرو بھی جا سکتے ہیں اب آپ کے پاس چوائس آ جاتی ہے کہ میں اسلام آباد سے ڈائریکٹلی کراچی جا سکتا ہوں لچی اگر کوئی سڑک ہے یا یہ کہ میں اسلام آباد سے پہلے لاہور جاتا ہوں اور اس کے بعد کراچی پھر میں آپ کو اس چیز کی جو اجازت کہہ لیں یا جو فیسلٹی ہے وہ دیتا ہوں سہولت دیتا ہوں کہ آپ نہ صرف لاہور بلکہ ملتان کے تھرو بھی جا سکتے ہیں اب آپ کے پاس چوائس ہے کہ ڈائریکٹلی بھی جا سکتے ہیں اور ملتان اور لاہور دونوں کے تھرو بھی جا سکتے ہیں یا صرف ملتان کے تھرو جا سکتے ہیں یا صرف لاہور کے تھرو جا سکتے ہیں یہ لاہور اور ملتان والا معاملہ انٹرمیڈیٹ ورڈسیز کا ہے ایک جو پہلا کیس تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ کوئی انٹرمیڈیٹ ورٹیکس نہیں ہے یہ آپ فلائٹس کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد سے یا ڈائریکٹ فلائٹ پہ چلے جاؤ یا پہلے لاہور جاؤ لاہور سے پھر کراچی چلے جاؤ یا یہ کہ پہلے لاہور جاؤ لاہور سے ملتان جاؤ اور کراچی جاؤ یہاں پہ چلے ڈسٹنس نہیں میں اب کاسٹ آف فلائنگ یعنی کہ کرایہ جو ہے اس کو میں لیتا ہوں اس چیز کا لحاظ رہے کہ یہ جو کاسٹ یا ایج ویٹس ہیں یہ ڈسٹنسز صرف نہیں بلکہ کوئی بھی پیرامیٹر ہو سکتا ہے جس چیز کو آپ منیمائز یا میبی میکسیمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر یہ فلائٹس والی بات ہے تو چانسز ہیں کہ اگر آپ ڈائریکٹ فلائٹ نہ لیں جو کہ شاید زیادہ مہنگی ہے بلکہ آپ اگر لاہور جائیں لاہور سے ملتان جائیں پھر ملتان سے کراچی جائیں تو یہ جو سٹاپ اوور والی فلائٹ ہے اس کی اس کی جو قیمت ہے اس کا جو کرایہ ہے وہ شاید اس ڈائریکٹ فلائٹ سے کم ہو تو یعنی کہ منیمم کے حساب سے اب ایج ویٹس کاسٹ ہیں تو منیمم کاسٹ جو پاتھ بنا وہ اصل میں ڈائریکٹ نہیں وہ شاید انٹرمیڈیٹس کے تھرو جا کے ہے لیکن یہ جو بات کہ ایک پاتھ جو ہے وہ اگر وی نوٹ سے یا وی ون سے وی ایل تک جا رہا ہے تو درمیان میں وہ اے دو تین یا زیادہ جو ہیں ان ورڈسیز کے تھرو جا سکتا ہے اور نوٹیشن کے حساب سے وہ یہ ہوگا کہ اگر وی ون سے وی ایل تک ورڈسیز ایک پاتھ میں آ رہے ہیں تو انٹرمیڈیٹ وی ٹو سے لے کے وی ایل مائنس ون یہ ٹوٹل اور پاس جو ہے اس کے پاس اب چوائس ہے کہ ان میں سے تمام کے تھرو چلا جائے یا ان میں سے کسی سب سیٹ کے تھرو چلا جائے یا ان میں سے کسی کے تھرو نہ جائے لیکن یہ کہ اس کے علاوہ وی ایل پلس ون وی ایل ابھی شامل نہیں ہوں گے یہ ریزنگ اصل میں ہم استعمال کر رہے ہیں اپنی ڈائنمک پروگرامنگ یا فارمولیشن جو ہے اس کے لیے ہاؤ ڈو وی کمپیوٹ ڈی آئی جے کے پریویس میٹرکس کے مائنس یہاں پہ بات یہ ہے کہ جیسے میں نے یہ شہروں کی مثال دی کہ فرض کریں میں نے آپ کو دو انٹرمیڈیٹ شہر جو تھے اس کی سہولت کہی کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لاہور اور ملتان تو یہ فرض کریں K-1 ہے اب میں کہتا ہوں کہ آپ ایک فیصل آباد شہر اور بیچ میں ایڈ کر دیں یہ وہ کیتھ شہر ہے یعنی کہ پہلے دو تھے جس کی بنا پہ آپ کے پاس آلریڈی جو ڈیز کی ویلو تھی یا ڈسٹینس ویلو تھی وہ ڈی کے 1 یعنی کہ ڈی ٹو کی میں بات کر رہا ہوں اور یاد رہے کہ سپر کا مطلب یہاں پہ نمبر آف انٹرمیڈیٹ سٹیز ہے یا انٹرمیڈیٹ ہے تو اگر دو تک کا آپ کے پاس نتیجہ تھا یعنی کہ لاہور اور ملتان کے تھرو جانا یا ان میں سے ایک کے تھرو جانا یا ان دونوں میں سے کسی کے تھرو نہ جانا اب میں آپ کو ایک اور شاید دے دیتا ہوں کہ اس کے تھرو بھی جا سکتے ہو وہ اب بنے گا کہ ڈی آئی جے کے تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب میں دو شہروں سے کام کر رہا تھا اور اب مجھے تیسرا ملا ہے تو اب میں کیا کروں وہاں پہ جیسے کہ میں نے یہاں پہ دکھایا ہے یا اڈیشنل جو ہمیں ملا ہے اس کے تھرو نہ جاؤ ڈونٹ گو تھرو دوسرا کیس ہے ڈو گو تھرو کی جو کیس اڈیشنل آپ کو ملا ہے نہیں کہ پچھلے جو ہیں ان کو ابھی دیکھو نہیں پچھلوں کو رکھو ایک ڈشنل جو آپ کو ورٹیکس ملا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یا تو اس کے تھرو جاؤ یا اس کے تھرو نہ جاؤ یہ اصل میں چوائس ہے یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ اس کے تھرو جاؤ یا اس کے تھرو نہ جاؤ اب اس سے پہلے کہ آپ اس گراف میں یا اگر آپ شہروں کے درمیان جا رہے ہیں اور رستے میں گم ہو جائیں میرا خیال ہے کہ ہم اس چیز کو مثال کے ذریعے دیکھتے ہیں گرافکلی دیکھتے ہیں یا پکٹوریلی دیکھتے ہیں کہ یہ جو -1, کے مائنس ون ورٹسیز کے تھرو جانا اور پھر ایک ایڈیشنل ورٹیکس کے تھرو جانا یا نہ جانا یہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی بنا پر جو ہماری فارمولیشن ہے وہ کیسے بنے گی اب اس تصویر میں میں نے مکمل گراف تو نہیں دکھایا البتہ اس میں میں نے تین نوڈس دکھائے ہیں آئے جے اور نوڈ اب میری ذرا نوٹیشن دیکھ لیجیے کہ ہم آئے سے جے تک منیمم پاھ یا منیمم کاسٹ پاتھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جیسے کہ میں نے ارض کیا یہ آئے جے جو ہیں یہ پیئرس ہیں جو کہ بار بار چینج ہوں گے اب میں نے یہ کیا کہ آئی سے j تک جانے کے لیے میں نے i vertices 1 through کے 1 جو ہے ان کو استعمال کیا ہے اور وہ یہ سیٹ ہے یعنی کہ یہاں پہ vertices 1 through کے 1 جو ہیں ان کو میں نے استعمال کیا ہے اور یہ جو کیتھ ورٹیکس ہے یہ ابھی میں اس سیٹ میں نہیں دکھا رہا میں اس کو علیحدہ دکھا رہا ہوں آف کورس یہ جو ورٹسیز ہیں یہ گراف کے ہی ہیں اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ آئی سے جب میں نے j تک جانا ہے تو میرے پاس ایک چوائس موجود ہے جو کہ آئی سے j کے vertices کے تھرو جاتی ہے جو کہ یہ ہیں اب یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ dij آئی جے سپرسکرپٹ کے کا مطلب ہے کہ جب آئی سے j گئے تھے ان vertices کو لے کے 1 تھرو کے 1 تو یہ تمام کے تمام استعمال ہوئے تھے یہ وہی بات ہے کہ یہاں پہ وہ شہر ہیں اور یہاں سے میں اس شہر تک جانا چاہتا ہوں اور یہ انٹرمیڈیٹ شہر جو ہیں ان میں سے میں ایک کو استعمال کروں یا دو کو کروں یا تین کو کروں یا ایونچولی ون تھرو کے مائنس ون یہ میں ٹوٹل بھی کر سکتا ہوں یا اس سے کم مقدار میں بھی البتہ اب میرے پاس ایک ایڈیشنل شہر یا ایک ایڈیشنل ورٹیکس کے جو ہے وہ بھی کسی نے کہا ہے کہ تم اس کو بھی استعمال کر سکتے ہو تو یہاں پہ اب وہ دو کیسز بنتے ہیں ایک یہ کہ میں آئے سے جے جو ہے ک مائنس ورٹسیز جو ہیں ان کے تھرو جاؤں یہ تو ایکچولی میں کمپیوٹ ایک لحاظ سے کر چکا ہوں جب میں نے ان ورٹسیز کو لیا تھا جہاں تک کے کا تعلق ہے یہاں پہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ آئے سے اب کے تک میں آؤں اور پھر کے سے میں جے تک جاؤں یہ وہ بات ہوگی کہ یا تو میں کے تھرو جاتا ہوں یا میں کے کے تھرو نہیں جاتا اب یہاں پہ یہ کہ آئی جے کے لیے اگر میں ورٹسیز ون تھرو کے مائنس ون کے تھرو جا سکتا تھا تو یہ فیسلٹی میں اب آئے سے کے تک جانے کے لیے اور کے سے جے تک جانے کے لیے ان دو رستوں کے لیے بھی استعمال کرتا ہوں اب دیکھیے اس کی بنا پہ پھر کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر میں آئے سے کے تک جاؤں اور مجھے یہ سہولت ہے کہ میں ورڈ 1 ون تھرو کے مائنس کے تھرو جا سکتا ہوں تو میری نوٹیشن کے حساب سے یہ جو رستہ ہے اس کی ڈی ویلو کیا ہے یہاں پہ اب آئے نہیں آئے کے ہے کیونکہ سورس آئے ہے اور ڈیسٹینیشن کے ہے اور سپرسکرپٹ میں کے 1 ہے یعنی یہاں سے یہاں تک آنے کے لیے میں کے مائنس ون جو ہیں ان کو استعمال کرتا ہوں وہ میں کر سکتا ہوں اور اگر کے کے تھرو میں گزرا ہوں تو ابھی میں جے نہیں پہنچا تو اب مجھے کے سے جے بھی جانا ہے یہاں پہ اب وہ جو آئی والی بات ہے اس میں آئے جو ہے اب کے ہو گیا اور destination آف جے ہے اور پھر وہی بات کہ میں کے سے جے جانے کے لیے بھی انی ورڈ کو استعمال کرتا ہوں بنا پہ دیکھیے کیا ہوگا کہ ایک کیس میں اگر میں اس اڈیشنل شہر کو یا ورٹیکس کو استعمال نہیں کرتا تو آئی سے جے جو رستہ ہے وہ ڈی آئی جے کے مائنس ون ہوگا جو کہ اس طرح جائے گا دوسرا میرے پاس یہ چوائس ہے کہ میں آئے سے کیے جاؤں اور K سے جے جاؤں اور اس بنا پہ جو کاسٹ اپ ہوگی آئی سے جے تک اصل میں وہ ان دو حصوں کو مل کے بنے گی یعنی کہ i سے k تک منیمم ڈھونڈو یوزنگ کے 1 ون اور k سے j تک ڈھونڈو یوزنگ کے 1 ون ان دونوں کو ملاؤ اور ایونچولی ہم دیکھیں گے یہ کہ یہ رستہ اور اس کی کاسٹ اور ان دونوں راستوں کو ملا کے جو کاسٹ بنتی ہے ان دونوں میں سے جو کم ہے اس کو ہم کہیں گے کہ وہ ڈی جے K ہے کیونکہ اس کیس میں ہم کے شہر استعمال کر تو سکتے تھے لیکن جب کے ہمارے پاس ہیں تو کی کو استعمال کریں یا نہ کریں یہ اب ہماری چوائس ہے یہاں سے اصل میں اب وہ ڈی پی فارملیشن جو ہے کچھ نظر آ رہی ہے کہ ہمارے پاس یہ دو چوائسیز ہوں گی اور کے جو ہے اس کو ہم بڑھاتے جائیں گے اور جیسے جیسے یہ بڑھتی جائے گی ہم ان دو رستوں کو ایک جو کے کے تھرو نہیں جاتا اور ایک جو ہے وہ کے کے تھرو جاتا ہے ان دونوں میں سے جو منیمم ہے اس کو چوز کر لیں گے اور پھر کے کو ہم بڑھا دیں گے پھر اور اس لحاظ سے جب کے جو ہے وہ تمام ورڈ کو کنسیڈر کر لے گا تو ہمارے پاس ایک فائنل ریزلٹ آ جائے گا کہ اگر میں آئے سے جے جانا چاہتا ہوں اور اس میں مجھے اجازت ہے یا سہولت ہے کہ میں بقیت تمام ورٹسیز جو ہیں آئی اور جے کے علاوہ ان کے تھرو جاتا ہوں اور ان میں سے کسی سب سیٹ کو استعمال کرتے ہوئے مجھے جو سب سے منیمم ویلیو ملی یقیناً وہ ہی ڈی آئی جے ہوگی اور چونکہ میں سب ورڈسیز کو دیکھ چکا ہوں تو یہ پھر ایک لحاظ سے وہ گلوبل منیمم مجھے مل جائے گا جو کہ یہ ڈی پی کے کیس میں پھر میرے پاس اس میٹرکس میں آ جائے گا اب یہ جو cases ہیں ان کو دیکھ لیجئے اب ہم وہ formulation precisely بناتے ہیں cases جو میں نے مثال سے دکھائے وہ یہ کہ don't go through k at all then the shortest path from i to j uses intermediate vertices 1, 2 through k minus 1 and hence the length of the shortest path between dij or dij is dij k minus 1 اب اس notation کو سمجھ لیجئے مطلب یہ کہ آئی سے جے اگر میں گیا اور میں نے ورڈ سیز ون تھرو کے مائنس ون استعمال کیے تو نوٹیشن میری یہ ہوگی اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ ڈی آئی جے آئی جے تو فکس رہیں گے یہ جو کے ہے نا اس کو ہم چینج کرتے رہیں گے لیکن یہ وہ بات ہے کہ آئی سے جے ہم ڈائریکٹلی گئے اوائڈنگ کے 1 ون یہ ہماری چوائس ہے جو کہ میں نے لکھا ہے ڈونٹ گو تھرو کے اگر ہم نہیں چاہتے تو ہمارا جو شارٹیسٹ ڈسٹینس ہے وہ یہ ہوگا Aar agar ham jaate meaning do go, do go through k, first observe that a shortest path does not go through the same vertex twice. So we can assume that we pass through k exactly once. That is, we go from i to k and then from k to j. And in order for the overall path to be as short as possible, we should take the shortest path from i to k and the shortest path from k to j. یہاں پہ میں نے ایک اور بات کہی ہے جو کہ میں نے مثال میں جو ابھی آپ کو دکھائی تھی اس میں نہیں تھی کہ ایک ورٹیکس کے تھرو جب آپ جاتے ہیں تو دوبارہ اس کے تھرو نہیں جاتے یہ وہ بات نہیں کہ آپ بار بار اس ورٹیکس کے تھرو جائیں اس لحاظ سے اگر میں آپ کو ایک ایڈیشنل ورٹیکس کے دیتا ہوں تو آپ اس کے تھرو جائیں یا اس کے تھرو نہ جائیں لیکن یہ نہیں آپ کریں گے کہ اس کے تھرو بار بار گزریں ایک ہی رستہ جو ہے ایک ورٹیکس کے تھرو دو دفاع یا تین دفعہ یا چار دفعہ گزرے ایسا آپ نہیں کریں گے دوسری یہ بات جو کہ میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ اگر آپ K کے کے تھرو جاتے ہیں تو آئے سے کے تک جانے کے لیے آپ 1 سے لے کے مائنس 1 کو استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ میں آئے سے کے shortest ڈسٹینس یا shortest کاسٹ پانچ سے پہنچوں اور پھر کے سے جے جو ہے وہ بھی میں شارٹ سے پہنچوں کیونکہ تبھی میں مقابلہ کر سکوں گا اس پات سے جو کہ K کے کے تھرو نہیں جاتا اور وہ صرف -1 کے مائنس ون کے تھرو جاتا ہے اور جاتا وہ آئی سے ڈائریکٹلی جے ہے تو یہ وہ کاروائی تھی جو کہ میں نے آپ کو تصویر تصویر میں دکھائی اور اب میں یہاں پہ ورڈس میں اس کو ڈسکرائب کر رہا ہوں اب اس چیز کو ہم آگے بڑھاتے ہیں Since each of these paths use intermediate vertices 1, 2 through k مائنس ون دا لینتھ آف دا پیتھ از 1 آئی کے مائنس اور یہ وہ کیس ہے جس میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ اگر پانچ جو ہے وہ کے میں جاتا ہے اور پھر کے سے جے جاتا ہے اور یہ دونوں آپ منیمم پاچ لے لیں یعنی کہ یہ جو دو حصے ہیں تو ان دونوں کو جمع کر کے میں آئے سے جے تک پہنچ جاتا ہوں تو دو کیسز جو ہمارے پاس بنے ایک کے تھرو نہیں گیا اور ایک کے تھرو جو گیا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے جو منیمم ہے اس کو ہم چوز کر لیتے ہیں اب یہ جو کاروائی ہے اس کو ذرا ایک مثال سے بھی دیکھیے کہ کس طرح جب میں اڈیشنل ورٹسیز آپ کو مہیا کرتا ہوں تو اس کی بنا پہ یہ ڈی کی ویلیوز جو ہیں یہ چینج ہوتی ہیں آپ میں نے ایک گراف دکھایا ہے جس میں چار ورٹسیز ہیں یہ ڈائریکٹ گراف ہے 1, 2, 3, 4 یہ ان کے ایج ویوس ہیں یہ کاسٹ بھی ہو سکتی ہے یہ فلائنگ ٹائم بھی ہو سکتا ہے یہ ٹکٹ کی کاسٹ ہو سکتی ہے یہ ڈسٹنسز ہے اس سے ہمیں فی الحال سروکار نہیں ہمارے پاس ایک گراف ہے اب میں یہ کروں گا کہ باری باری ایک وٹیکس میں ایڈ کرتا جاؤں گا ہر یا اس کیس میں دو پیئر کو یا ایک پیئر کو لے کے آپ ایک شہر کے تھرو جائیں یا اس سے پہلے کسی کے تھرو نہ جائیں پھر ایک شہر کے تھرو جائیں پھر ایک اور شہر کے تھرو جائیں اور اس طرح ہم یہ نمبر بڑھاتے جائیں گے یہاں پہ چونکہ صرف چار ویٹسیز ہیں تو جو میکسمم انٹرمیڈیٹ ورٹیسیز ہو سکتے ہیں دو اور ورٹیسیز کے درمیان وہ تو پھر زیرو ون اور ٹو ہیں خیر اب آئیے اس مثال کو دیکھتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے وہ اسٹریٹجی ہے جس سے ہمیں وہ ڈائنامک پروگرام والی فارمولیشن مل جائے گی اور پھر میں آپ کو ایک بڑے گراف میں اور جس میں ہم تمام پیئرس کو دیکھیں گے کہ وہ ایلگر جو ہے وہ کس طرح ہمیں تمام شارٹ اسپاتے گا اب یہاں پہ میں نے یہ کیا ہے کہ انشیلی میں نے کہا ہے کہ 3 سے ٹو سمپلی اس پیئر کو فی لو اس میں اور بھی پیئر بنتے ہیں 1 سے 3 1 سے ٹو ون سے فور اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں فور سے ون کیونکہ یہ ڈیریکٹ گراف ہے تو اس میں پیئر جو ہیں وہ زیادہ بنیں گے فی الحال جس پیئر کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے 3 سے 2 یہ نہیں کہ 2 سے 3 بلکہ آئی جو ہے وہ 3 ہے اور جے جو ہے وہ 2 ہے اب اس کے لیے جو میں آپ کو الاؤنس دیتا ہوں وہ یہ کہ از equal ٹو یعنی آپ 3 سے 2 اگر جا سکتے ہیں تو جائیے ڈائریکٹلی آپ کسی انٹرمیڈیٹ ورٹکس کے تھرو نہیں جا سکتے اب یہاں پہ چونکہ یہ ڈائریکٹڈ گراف ہے تو ضروری نہیں کہ i اور j کے درمیان ڈریکٹ پاتھ ہو یہاں پہ یہ ہے ایسا کیس تو اگر ڈائریکٹ پاتھ نہیں تو نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کہیں کہ بھائی میں تو اس طرح ڈائریکٹلی جا نہیں سکتا مجھے ایٹ لیسٹ ایک اور نوٹ دو چانسز یہ بھی ہے کہ میں آپ کو ایک دیتا ہوں کے تھرو بھی آپ گزرے تب بھی نہیں آپ آئے سے جے پہنچ سکتے تو یہ جو الاؤنس دینے والی بات ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی ریسٹرکشن ہے یہ جو صورت گراف میں ہے سو ہے اب دیکھیں یہاں پہ کیا صورت حال ہے اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ 3 سے 2 جاؤ یا جانے کی کوشش کرو یا ڈسٹنس یا کاسٹ منیمم پاس نکالو اور کسی اور تھرو نہیں جا سکتے تو کیا صورت حال ہے 3 سے 2 ڈائریکٹ رستہ ہے ہی نہیں کیونکہ یہ ایج جو ہے یہ تو ٹو سے تھری آ رہا ہے اس بنا پہ ڈی تھری زیرو از اکول ٹو انفینٹی یعنی کہ نو no پیتھ یہ تو میرا وہ اب جو سی میٹرکس کی entry وہی یہاں پہ آ جائے گی اور یہ صورت حال ہے کہ میں کسی ورٹکس کے تھرو نہیں جا سکتا اب میں آپ کو الاؤنس یہ دیتا ہوں کہ 3 سے ٹو منیمم پاتھ نکالو یا منیمم کاسٹ پاتھ نکالو یا جو بھی پاتھ ہے منیمم کی کاسٹ وہ مجھے بتاؤ البتہ اس دفعہ 1 کے تھرو جا سکتے ہو یا نہیں جا سکتے یہ مرضی ہے لیکن یہ کے 1 کا یہ مطلب ہے کہ 1 کے تھرو جا سکتے ہو یا نہیں جا سکتے یا یہ کہ مائنس 1 ورڈ استعمال کرو شورلی ہمیں پتا ہے کہ کے ایک 0 کے کیس میں تو ایکچولی کوئی پاتھ تھا ہی نہیں اب چونکہ میں 1 کے تھرو جا سکتا ہوں تو دیکھیے پھر کیا ممکن ہے ڈائریکٹ رستہ تو نہیں تھا البتہ 3 سے 1 ایک ایج ہے اس کی کاسٹ 4 ہے اور 1 سے 2 تک بھی ایک ایج ہے اور اس کی کاسٹ 8 ہے اب چونکہ میں اس رستے سے 2 پہنچ سکتا ہوں اور یہ 1 کے تھرو جا رہا ہے جس کی مجھے اجازت مل گئی تو اس بنا پہ کیا ہوا کہ D32 تھری یعنی کہ I3J2 اور کے ایکل اگر میں اس طرح جاتا ہوں تو یہ بنا 12 اور رستہ اصل میں ہے 3 ٹو 1 اور 1 سے 2 یہاں پہ اب کے مطلب ہے کہ ورٹیکس 1 کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں ان انٹرمیڈیٹ ویز میں اب میرے خیال میں اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگلا الاؤنس جو ہے وہ میں آپ کو کیا دوں گا کہ اب ورٹیکس 2 کے تھرو بھی جا سکتے ہو اگر وہ ہم کرتے ہیں تو دیکھیے کیا ممکن ہے اب میرے پاس 1 کے تھرو بھی میں جا سکتا ہوں اور 2 کے تھرو بھی جا سکتا ہوں لیکن یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ 1 کے تھرو جانے والا معاملہ تو میں پہلے ابھی کر چکا ہوں تو اب میں ٹو کو دیکھتا ہوں میں ٹو کے تھرو جاتا ہوں یا نہیں جاتا اس کیس میں کیا پاسبل ہے اصل میں ٹو جو ہے وہ تو خود اس ورٹیکس میں ایک شامل ہے کیونکہ دیکھیں وہ destination ہے تو ایک لحاظ سے 2 جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ تو ہے ہی نہیں یہ تو ایک destination vertex ہے لیکن پھر بھی آپ اگر دیکھیں کہ 1 اور 2 اگر مجھے اجازت ہے تو 3 سے ٹو ڈائریکٹلی نہیں میں جا سکتا یعنی کہ درمیان میں مجھے vertex کو لانا پڑے گا اور میں کس کو لا سکتا ہوں فور کو نہیں اس کی مجھے ابھی اجازت نہیں مجھے 1 کی اجازت تھی اور اب بھی ہے اور اب ٹو کی بھی اجازت مل گئی ہے لیکن 2 تو چونکہ destination ہے تو ایک لحاظ سے ابھی بھی میرے پاس چوائس یہی ہے کہ ڈائریکٹ نہیں 3 سے 1 جاؤ 1 سے 2 جاؤ جس کی بنا پہ 4 پلس جو کاسٹ ہے لیکن اب دیکھیے اس کا سپرسکرپٹ میں نے 2 کر دیا کہ میں 1 اور 2 جو ورڈ ہیں ان کے تھرو بھی جا سکتا ہوں تو نوٹیشن ہوئی D سب 3,2 یعنی کہ 3 سے 2 تک کا رستہ یوزنگ اپ ٹو k ایک ٹو اب ان ورڈسیز کو میں نے نمبرز دیے ہوئے ہیں یہ بھی ہے کہ ان کے نام ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں ان کو نمبرز دے سکتا ہوں بے شک یہاں پہ اے بی سی ہو یا شہروں کے نام ہو میں ان کو نمبرز دے سکتا ہوں اور وہ نمبروں کے دینے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک سپرسکرپٹ بنانا ہے یہاں پہ شہروں کے نام اگر سپرسکرپٹ بناؤں تو کاروائی ذرا سی مشکل ہو جائے گی خیر ڈی تھری ٹو سپرسکرپٹ ٹو جو ہے وہ ابھی بھی 12 ہے کیونکہ رستہ تھری سے 1 اور ون سے 2 بنتا ہے اب ہمارے پاس صرف ایک اور ورٹیکس باقی ہے اب آئیے اس کو بھی شامل کر کے دیکھتے ہیں کہ پھر جو ڈی کی ویلو ہے کیا وہ چینج ہو سکتی ہے کہ نہیں وہ جب میں نے شامل کیا تو اصل میں پھر وہی بات کہ یہ جو سورس ورٹیکس ہے وہ اس میں آ گیا ابھی تک میں اس کو نہیں لا پایا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کے کی ویلو ون ٹو تھری اس طرح بڑھا رہا ہوں ایونچلی وہ فور تک جائے گی تھری کو میں شامل کرنے سے مجھے کچھ حاصل نہیں کیونکہ 3 سے 2 ابھی بھی رستہ ڈائریکٹ نہیں ہے میں 1 پہ جاؤں گا اور 1 سے ٹو پہ جاؤں گا اور اس کی ویلو ابھی تک 12 ہے اب آئیے فائنلی اس کو میں بڑھا کے الاؤنس کو فور کو بیچ میں شامل کرتا ہوں تو اب دیکھیے کیا چیز پاسبل ہے ایک رستہ میرے پاس تھا کہ 3 سے 1 جاؤ اور 1 سے 2 جاؤ جس کی کاسٹ 12 تھی البتہ اب دیکھیے کیا ممکن ہے کہ 3 سے میں 1 جاتا ہوں کاسٹ 4 1 سے میں 4 جاتا ہوں جس کی کاسٹ 1 ہے اور 4 سے میں 2 آتا ہوں جس کی کاسٹ 2 ہے تو ٹوٹل کاسٹ اس بات کی 3 سے 1 1 سے 4 اور 4 سے 2 کیا ہے 4 1 2 7۔ یہ یقیناً اس سے بہتر ہے کہ 4 اور 8 کو لیا جائے یعنی کہ یہ والا جو رستہ ہے جس میں میرے پاس انٹرمیڈیٹ برڈسیز ایک لحاظ سے دیکھا جائے تمام شامل ہیں تھری سے ٹو میں نے جانا ہے لیکن میں ون اور فور کو بھی استعمال کر سکتا ہوں اس بنا پہ دیکھیے جو جو ایکچوئل فائنل منیمم ڈسٹنس آئے گا وہ ہے سیون اب اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور نہیں تو یعنی کہ اگر میں یہ اجازت دوں کہ اس گراف میں ایک جگہ سے دوسری جان جگہ جانے کے لیے تمام ورڈسیز کو استعمال کر لو تو یقیناً جب آپ سٹیج پہ پہنچے زیرو پھر ون پھر ٹو کے تھری اور فور اب آپ نے وہ تمام پاسبلٹیز چیک کر لی ہیں اور ان تمام میں سے جو منیمم ہے وہ یہ 7 ہے چونکہ اور ورڈسیز ہے ہی نہیں تو یہ ممکن نہیں کہ اس سے زیادہ کم جو ہے آپ کو ویلو ملے گی دوسری یہ بات کہ یہاں پہ اب, ہم, اب ہمیں وہ رستہ بھی پتا ہے جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ٹھیک ہے میٹرکس جو ہے اس میں یہ ڈی کی ویلیوز آپ کے پاس آئیں گی لیکن ایونچلی چاہیں گے کہ ڈی کی ویلیو منیمم کیا ہے اور وہ راستہ منیمم کیا ہے تو یہاں پہ فی الحال یہ سوچئے کہ ہم فی الحال جو کاروائی کر رہے ہیں وہ ڈی منیمم تلاش کرنے کی کر رہے ہیں لیکن ایلبردم جب ہم ڈسکس کریں گے اس میں ہم دونوں چیزیں کریں گے اب آئیے یہ جو ریزنگ ہے اس کو لے کے فائنلی اب اس ریکرسو فارمولشن کی جانب چلتے ہیں دس سجیسٹ فالوئنگ ریکرسو ایک لحاظ سے کہہ لیں کہ ڈی پی فارمولیشن لیکن یہ جو ریکرسو فارمولیشن ہے اصل میں اس کو ہم ڈائنمک پروگرامنگ سے سالو کریں گے یہ ریکرنس ریلیشن اٹ سیلف پروگرامنگ نہیں ڈائنمک پروگرامنگ سمپلی مینس کہ یہ جو ریکرنس ریلیشن ہے اس میں اگر آپ نے چیزوں کو ایویلویٹ کرنا ہے تو اس کو یہ ڈی پی اسٹریٹجی سے کرو یعنی کہ ریکرسو سولوشن ود ریپیٹیشن فارملیشن کیا ہے کہ ڈی آئی جے زیرو از اکول ٹو ڈبلو آئی جب سپرسکرپٹ زیرو ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آئی سے جے اگر جا سکتے ہو تو ڈائریکٹلی جاؤ اگر رستہ نہیں ہے تو نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈی آئی جے کی ویلیو پھر انفینیٹی ہوگی میں نے سمپلی بجائے اس کو انفینٹی شو کرنے کے میں نے اس کو ڈبلو آئی جے کے برابر رکھ دیا ہے کہ اگر رستہ ہے تو ٹھیک ہے وہ ویلو ہوگی کاسٹ کی ڈائریکٹ رستے کی اگر رستہ نہیں ہے تو چونکہ ڈبلو آئی جے اسے سے آتا ہے اس میں انفینٹی ہوگا تو ڈی آئی جے سپرسکرپٹ زیرو جو ہے وہ بھی آٹومیٹکلی انفینٹی ہو جائے گا یعنی کہ انیشلائز ہو جائے گا جہاں تک ڈی کے کا تعلق ہے اب رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیے یہاں پہ اب وہ دو کیسز ہیں کہ جب میرے پاس کے کی سہولت آئی تو میں اس کو ایک کیس میں استعمال نہیں کرتا یعنی کہ ڈی آئی جے جاتا ہوں یوزنگ ورٹسیز 1 تھرو کے مائنس 1 یا میں کے کو استعمال کرتا ہوں ایز اے ورٹیکس لیکن یہ کہ رستے کو میں دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں ایک حصے میں میں آئی سے k تک جاتا ہوں یوزنگ ون تھرو through مائنس 1 جو میں نے تصویر میں آپ کو دکھایا تھا اور دوسرا اس, اس رستے کا حصہ جو مجھے j تک پہنچائے گا وہ k سے j ہے یوزنگ 1 تھرو k-1 یہ دو چوائسیز ہیں ایک چوائس یہ ہے اور ایک چوائس یہ ہے ان دونوں میں سے جو منیمم ہے اس کو ہم ڈی میں ڈال دیں گے اور یہاں سے اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ایل میں ہم کے کی ویلو کو بڑھاتے جائیں گے اور اس منیمم کی بنا پہ ہماری یہ ڈی آئی جے جو ہیں یہ کمپیوٹ ہوتی جائیں گی اور جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے the فائنل answer بی ایونچلی ڈی آئی جے این بیکاز دس الاؤز آل پاسبل ورڈ ایز انٹرمیڈیٹ اب ہمارے پاس ریکرس ریلیشن آ گئی. اس میں یہ منیمم کی وجہ سے ہم اصل میں اب وہ ڈی پی فارملیشن کی طرف چلے گئے ہیں کہ ہم ایک لحاظ سے یہ ساری ویلیوز کمپیوٹ کر سکتے تھے اور پھر ان میں سے منیمم بعد میں ڈھونڈ لیتے لیکن اس کی وجہ سے اننیسسری ورک جو ہے ہمیں کرنا پڑتا تو ڈی پی اسٹریٹجی تھی وہ یہ کہ یہ جو ڈی آئی جے سپرسکرپٹ کے ہے اس کی ویلیو کمپیوٹ کرو منیمم لے کے ان دو سب ویلیوز کو جس میں کے مائنس ون سپرسکرپٹ ہیں دوسری یہ بات کہ یہ ریکرنس ریلیشن جو ہے ہم اس کو باٹم اپ طریقے سے سالو کریں گے یہ بھی ڈی پی میں اکثر جب ہم اس کی یعنی کہ ریکرنس ریلیشن کو سالو کرتے ہیں تو ہم وہ جو ٹیبولیشن کرتے ہیں جو ٹیبل بناتے ہیں جنرلی وہ بیس کیس سے ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم ہر اسٹیج پہ k-1 لے کے ورڈ اس میں دو ٹرمز کی منیمم ویلو لیتے ہیں تو اس سے بات یہ بنی کہ ہم k کی ویلیو کو بڑھائیں گے زیرو سے اوپر کی جانب n کی جانب اور ہر اسٹیج پہ ہم جو بھی ہمیں مینیمم ملے گا اس پیئر میں سے اس کی ویلو کو ان ا سینس اوپر کی جانب پروپیگیٹ کریں گے اور آخر میں جیسے کہ میں نے اس سلائیڈ میں ابھی آپ کو دکھایا تھا کہ ڈی آئی جہاں پہ n جو ہے نمبر آف ورڈسیز ہیں اس میں جو ویلو فائنلی آئے گی وہ یقیناً i سے j تک جو منیمم کاسٹ جو پات ہے یہ اس کی ویلو ہوگی ایز از دا کیس ود ڈی پی آر کرل اوائڈ ریکرس ویلویشن بائی جنریٹنگ اے ٹیبل فار ڈی آئی کے یہ ہم پہلے بھی اکثر دیکھتے آئے ہیں البتہ اب یہ نئی بات دیکھ لیجئے کہ ہمیں نہ صرف اس منیمم ڈی ویلو کی ضرورت ہوگی بلکہ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ رستہ اصل میں ہے کیا یعنی کہ i سے j جو مینیمم پاتھ ہے وہ ایکچولی ہے کیا ان میں وہ کون سے ایجز یا انٹرمیڈیٹ ورڈ جو ہیں وہ کون سے ہیں تو یہاں پہ ہم اصل میں ایجز نہیں ریکارڈ کریں گے جیسے کہ میں نے لکھا ہے ایلگر آلسو انکلوڈس مڈ ورٹیکس پوائنٹرڈ ان مڈ آئی کام for extracting the final فائنل اصل میں یہ جو مڈ رے ہے اس میں آپ ابھی دیکھیں گے میں آپ کو الگردم ابھی تھوڑی دیر میں دکھا دکھاؤں گا اس میں ہم اس کے ویلو کو اسٹور کریں گے اگر ہم K کے کے تھرو جاتے ہیں اگر ہم K کے کے تھرو نہیں جاتے تو ہم یہاں پہ ویلو اسٹور نہیں کریں گے یعنی کہ یہ جو مڈ رے ہے اس میں یہ انفارمیشن ہوگی کہ جب ہمیں کے ورڈ ایڈ کرنے کی یا استعمال کرنے کی سہولت ملی تھی تو کیا ہم نے اس کو استعمال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا یہ ریکڈ ہم رکھیں گے اور اس ریکڈ کو پھر اب میں آپ کو دکھاؤں گا بھی تھوڑی دیر میں بعد میں استعمال کر کے ہم جو ایکچول پات ہے آئی سے جے اس کو بھی ہم نکال سکیں گے یا پرنٹ کر سکیں گے یا جو بھی جاننا چاہتا ہے ہم اس کو بتا سکیں گے تو آئیے اب میں آپ کو یہ سارا ایلگریدم دکھاتا ہوں وہی ایلگردمک نوٹیشن میں سی پلس پلس میں نہیں فلائڈ وارشل ایلگردم اس میں دیکھیے ان جو ہے نمبر آف ورڈسیز ہیں البتہ دیکھیں یہاں پہ ڈبلو جو ہے یہ اب ایک سنگل ایج ویٹس کے نہیں بلکہ میں نے ایک میٹرکس بھیجا ہے یہ وہ ایک لحاظ سے ایڈجسٹنسی میٹرکس ہے اور اس کا سائز این بائی این ہے اور اس کی انٹریز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ زیرو ہوگی یا انفینٹی ہوگی یا وہ ایج ویٹ ہوگا جو کہ دو ورٹیز کے درمیان ہے اب اس میں سب سے پہلی کاروائی جو ہے وہ یہ کہ میں فور آئی ون تھرو این لو چلاتا ہوں اور اس کے بعد اندر جے ون تھرو چلاتا ہوں اور D, I, کو ڈی میں جے کر رہا ہوں انیشلا جے سے اور یہ جو میڈر اے ہے آئی جے اس کو میں نل سیٹ کر رہا ہوں اس میں یہ جو ڈی آئی جے کو انیشلائز کرنا ہے یہ اصل میں وہ ریکرنس ریلیشن کا پہلا کیس ہے جس میں ڈی کا سپرسکرپٹ جو تھا وہ زیرو تھا یعنی کہ اگر ہم جے ڈائریکٹلی جائیں تو جو کاسٹ ہے وہ تو سمپلی جو میٹرکس کی اینٹری ہے وہی ہوگی اگر یہ زیرو ہے تو زیرو ہے اگر انفینٹی ہے تو انفینٹی ہے اور اگر اس کی کوئی ویلو ہے تو جو بھی یہاں پہ نمبر ہوگا اس سے یہ ڈی آئی ہو جائے گا اگلا لوپ جو ہے وہ اب کے کو چلائے گا ون سے این اور اس کے بعد ایک آئی اور ایک جے لوپس ہیں یہ ایک لحاظ سے اصل میں K کے اندر I لوپ ہے اور I کے اندر پھر J لوپ ہے یہ تین لوپس ہیں ان کے بارے میں میں یہی کہہ دوں کہ K کی ویلو والا لوپ جو ہے وہ ہم نے سب سے باہر رکھا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف ایک پیر آئی کو نہیں لیں گے بلکہ یہ فیسلٹی کے K1 یا کے یا, یا K3 یا K4 اگر وہ شہر ہیں تو یہ جو شہروں والی انٹرمیڈیٹ شہروں والی بات ہے یہ تمام آئی جے پیئر جو ہیں ان کو ہم سہولت یہ دیں گے یعنی کہ تمام جو پیرز ہیں ان میں باری باری آئی اور جے ویلیوز لو اور اس آئے سے اس جے تک جانے کے لیے کے ورڈسیز جو ہیں جو کہ ویلیو کے حساب سے 1 ٹو 3 آل دا وے ٹو اینڈ چلیں گے ان کو استعمال کرو اس بنا پہ کے جو ہے وہ باہر ہے آئے جے لوپ جو ہے وہ اندر ہیں اب آئے اور جے جو ہیں یہ وہ پیئرس بنائیں گے اور پیئرنگ میں اس طرح کرتا ہوں کہ آئے کو فکس رکھتا ہوں اور جے کو میں چینج کرتا ہوں یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ ایک شہر کو لیا اور اس سے پھر جے جو ہیں ان ساروں کے ساتھ پیئرس بنائے پھر آئے کو بڑھایا اور پھر ان کو سارے جیس کے ساتھ پیئر کیا ہوگا یہ کہ جب میں اس ان موسٹ اسٹیٹمنٹ یہ جو ہے یہاں پہ آتا ہوں تو یہاں پہ دیکھئے کیا کیا ہو چکا ہے کی کی ایک ایک ہے ہے اور جے کی ایک ویلو ہے تو یہاں پہ اب ڈی جو ہے وہ کمپیوٹ کروں گا ڈی آئی جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے البتہ یہاں پہ میں نے وہ سپرسکرپٹ شو نہیں کیا لیکن یہ سپرسکرپٹ جو ہے اس کا اصل میں K ہی ہے اب یہاں پہ میں وہ منیمم اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو ایکسیکیوٹ کر رہا ہوں کہ اگر ڈی آئی کے جو رستہ ہے اور ڈی کے جے تک جو رستہ ہے وہ ڈی آئی جے سے کم ہے تو ڈی آئی جے برابر ہے ڈی آئی کاما کے پلس ڈی کے کاما جے ورنہ وہ ڈی آئی جے ہی رہے گا اور اگر میں کے کو استعمال کرتا ہوں مڈ آئی جے کی ویلو میں میں کے اسٹور کرتا ہوں ہماری ریکرس فارملیشن میں کے تھا اب اس پہ اگر آپ دوبارہ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو وہ کے سپرسکرپٹ نظر نہیں آئے گا لیکن اصل میں وہ امپلسٹلی موجود ہے تو آئیے میں دکھاتا ہوں کہ وہ کہاں کہاں چھپا ہوا ہے بلکہ چھپا نہیں اصل میں موجود ہے ذرا سا ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ وہ سپرسکرپٹ یا مائنس سپرسکرپٹ جو ہے وہ کہاں پہ ہے اس سٹیٹمنٹ پہ آئیے یا ادھر سے شروع ہوں کہ یہاں پہ ڈی آئی جے کو میں نے انیشلائز جب کیا تھا تو یہاں پہ اصل میں سپرسکرپٹ جو ہے وہ زیرو ہے کیونکہ میری ریکرس فارملیشن کی جو ڈیفینیشن تھی اس میں ڈی آئی جے کو میں انیشلائز ڈبلو آئی جے سے تب کرتا ہوں جب کے از اکول ٹو زیرو یعنی کہ ڈوریکٹ پاس اب یہاں سے جو ڈی کی ویلیو چلی ہے اب یہاں پہ آئیں یہاں پہ میں نے ابھی ڈی کی ویلو چینج نہیں کی میں نے سمپلی ڈی آئی کے اور ڈی کے کے جے اور ڈی آئی جے یہ تین ڈی ویلیوز ہیں ان کو میں نے لیا ہے ان میں کیا موجود ہوگا انیشلی یعنی کہ جب آپ پہلی دفعہ کے ایكو ٹو ون ہے اس میں آپ آتے ہیں تو یہاں پہ کون سی ویلیو ہوں گی پرسائسلی یہ ویلیوز یعنی کہ جب k ایکل ٹو zero تھا اور اگر آپ اسٹیٹمنٹ کو ایکسی کرتے ہیں اور یہ ٹرو ہوتی ہے کہ d.i.k اور d.k.j ان دونوں کی سم جو ہے وہ جو بھی کرنٹ ویلو آف d.i.j اس سے کم ہے تو اب دیکھیے میں d.i.j کو اپ کرتا ہوں اور یہاں پہ وہ ریکرنس ریلیشن کی لیفٹ ہینڈ سائڈ اب آئی ہے دیکھیے ابھی تک d.i.j یہاں پہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ نہیں تھا یہاں پہ تھا اب دوبارہ یہاں پہ وہ اپیئر ہوا ہے اور اس کو میں اپڈیٹ کر رہا ہوں وہ کس طرح کہ جو پرزنٹ ویلو i سے k اور ڈی کے سے j ہے ان دونوں کو ایڈ کر کے میں یہاں پہ ڈالوں گا یہ اصل میں dk بن گیا ہے اور یہ ویلو جب میں لوپ میں واپس آؤں گا تو پھر یہاں پہ استعمال ہوگی تو اصل میں اس اسٹیٹمنٹ کے اندر d کا جو سپرسکرپٹ ہے وہ k-1 ہے ادھر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی کے 1 ہے اس ٹرم میں اصل میں وہ کے ہے اور اگر میں کے کو استعمال کرتا ہوں تو جو مٹ یہ جو ارے ہے اس میں دیکھیے میں کے کی ویلو کو اسٹور کرتا ہوں کیونکہ بعد میں میں اس انفارمیشن کو استعمال کروں گا بلکہ یہاں پہ اس کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں I سے J جانے کے لیے K کے کے تھرو گیا تھا کیونکہ دیکھیے یہ جو پیئر ہے ان دونوں کو ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رستہ کے مائنس ون کے تھو جاتا ہے اس کی بنسبت یہ جو ہے کہ آئے سے کے جاؤ اور کے سے جے جاؤ یہ اصل میں زیادہ چھوٹا ہے اس لیے آئے سے جے کے لیے کے کے تھرو جانا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس سے کاسٹ جو ہے وہ زیادہ کم نکلتی ہے اور اس کو میں نے اس مڈ رے کے اندر اسٹور کر لیا ہے جو کہ میں آپ کو دکھاؤں گا بعد میں کہ اس سے میں شارٹیز پاتھ نکال لوں گا اب اگر اس البریدم کو آپ دیکھیں کہ اس میں ٹائم کیا انوالوڈ ہے اور دوسرا اسپیس جو ہے وہ کتنی انوالوڈ ہے تو چونکہ یہ الرویدم کافی سمپل سا ہے یہ جو ایویلویشن ہے ٹائم کمپلیکسٹی کی اور اسپیس کمپلیکسٹی کی یہ ہمیں انتہائی آسانی سے مل سکتی ہے جہاں تک ٹائم کی بات ہے اس کے اندر اصل میں جو مین کام ہے وہ یہ ٹرپل لوپ کر رہے ہیں تو اگر آپ اس چیز کا جائزہ لیں کہ ایک لوپ کے ہے اس کے اندر ایک لوپ جے ہے اور اس کے اندر لوپ آئے اور پھر جے ہے اور یہ تینوں لوپس جو ہیں یہ n ٹائمز چلتے ہیں تو یقیناً آپ سمجھ کے ہوں گے کہ اس الگردم کا ٹائم جو ہے وہ n کیوب کیوں ہے اور یہ بات میں نے شروع میں کی تھی کہ یہ فلوئڈ وارشل ایلگریدم جو ہے یہ, theta n ہے یہ بات میں آپ کو دکھاتا ہوں اور جہاں تک اسپیس ہے اس کا بھی جائزہ لے لیں کلیئرلی دا رننگ ٹائم از تھے اور اس کی وجہ میں نے بتائی کہ وہ جو ٹریپل لوپ ہے اصل میں وہاں ہی کاروائی ہو رہی ہے باہر ایک ڈبل لوپ بھی تھا IJ کا جس نے وہ ڈی آئی جے کو سیٹ کیا تھا ڈبلو آئی جے لیکن اصل جو ہے اس ڈومینٹنگ کا وہ ٹریپل لوپ ہے جو کہ تینوں چلتے ہیں اور اس کے اندر جو کاروائی ہے وہ سمپل ایک اف اسٹیٹمنٹ کی ہے اور ایک اسائنمنٹ ہے وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں جس میں زیادہ ٹائم درکار ہو وہ کانسٹنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں جس کی بنا پہ یہ الگریدم جو ہے یہ سیٹا اینڈ کیوب ہے جو کہ آپ اگر ویل مین فورڈ یا ڈائسٹرا کو چلائیں اس نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے تو اس سے بہتر ہے اب جہاں تک اسپیس کا معاملہ ہے کہ اس کے اندر اسپیس کتنی ریکوائرڈ ہے وہ سیٹا اینڈ اسکوائر ہے کیونکہ اس کے اندر سمپلی وہ جو ڈبلو یا دی جو آپ کی میٹرکس ہے وہ ڈبلو میٹرکس تو آپ کو بھجوایا گیا ہے اور آپ کو وہ مڈ ارے جو ہے اس کو بھی استعمال کرنا ہے دونوں کو ملا کے اصل میں وہ n اسکوئر دونوں جو ہیں وہ n اسکوئر میٹریسیز ہیں اس بنا پہ جو اسپیس ریکوائرمنٹ ہے اس الردم کی وہ سیٹر n اسکوئر ہے میرا خیال ہے کہ اس ایلوڈم کو جو یہ تین لوپس چلاتا ہے اور کس طرح ڈی آئی جیز کو اپڈیٹ کرتا ہے آئیے اب اس کو ایک مکمل گراف پہ all پیئر کے حوالے سے چلا کے دیکھتے ہیں یہ مثال میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرتا ہوں لیکن میری تجویز کہ اس کے اندر چونکہ یہ ریز کو اپ کرنے والی بات ہو رہی ہے لوپس کے اندر تو آپ اس لیکچر کے بعد اس مثال کو خود ضرور کوشش کیجئے گا تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ یہ جو اپ ڈیٹنگ پیٹرن ہے یہ کس طرح ہو رہا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک گراف دکھایا ہے جو کہ میں نے شروع میں ایک مثال میں استعمال کیا تھا جس میں 3 اور 2 کی ویلو ہم نے دیکھی تھی اس دفع اب ہم تمام پیئرز کو دیکھیں گے اور وہ اس طرح کہ میں نے یہ ڈی جو میٹرکس ہے اس پورے کا پورے اب میں نے دکھا دیا ہے اور اس کو میں نے انیشلائز بھی کر دیا ہے اس میں جو روز ہیں وہ چار ہیں اور کالمس بھی چار ہیں کیونکہ یہاں پہ دیکھیے نمبر آف چار ہیں ان کے ایج ویٹس میں نے دکھائے ہیں جو کہ میں نے اب ڈی کے طور پہ انڈیکیٹ کیے ہیں یہ وہ جیسے میٹرکس نہیں بلکہ اس جیسن سی میٹرکس سے میں نے یہ جو d میٹرکس ہے اس کو میں نے اب انشلائز کیا ہے اور دیکھیے سپرسکرپٹ میں نے زیرو ڈالا ہے تو اگر آپ اس رو کا جائزہ لیں فار ایگزامپل تو وہ کیا ہے کہ ورٹیکس ون سے 1 تک جو ڈسٹینس ہے وہ 0 ہے یقیناً آپ ادھر ہی موجود ہیں ورٹیکس ون سے 2۔ جو ڈائریکٹ ڈسٹنس ہے وہ ایٹ ہے جو کہ یہ ایج ہے ون سے تھری آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ کوئی رستہ نہیں ڈائریکٹ ایج ہے تو تھری سے ون ہے ون سے تھری نہیں ہے جس کی بنا پہ یہاں پہ انٹری انفینٹی اور پھر ون سے فور ایک ایج ہے اور یہ انٹری ون ہوئی کیونکہ اس ایج کا ویٹ جو ہے ون ہے اب آپ اگلی رو پہ جائیں تو یہ ٹو ون اب ٹو سے ون کوئی رستہ نہیں انفنیٹی ٹو سے ٹو زیرو ٹو سے تھری ڈائریکٹ رستہ ون یہ ایج میں استعمال کر سکتا ہوں جس کی بنا پہ اس کی انیشل ویلو ون ہے اور ٹو سے فور جو ہے کوئی رستہ نہیں ایکچولی فور سے ٹو ہے جس کی بنا پہ یہاں پہ انفینیٹی اور میرا خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بکیا ویلوز فور ٹو زیرو نائن اور زیرو جو ہے یہ کس بنا پہ آ رہی ہیں ڈائگنل تو خیر زیرو ہے کیونکہ یہ تو ورٹیکس سے خود اپنے تک ہے یہ جو ڈائگنل سے ہیں یہ وہ ہیں جو کہ ان ڈریکٹ ایجز کی وجہ سے جو ون سے ٹو یا ٹو سے تھری جو رستے ڈائریکٹ بنتے ہیں ان کی بنا پہ یہ ویلوز میں نے لوڈ کی یہاں پہ ڈی زیرو آ گیا اب میں کیا کروں گا کہ سپرسکرپٹ کی ویلو ایک بڑھاؤں گا یعنی کہ ان تمام پیئرز کو اب اجازت ہے کہ وہ ورٹیکس ون کو استعمال کریں اگر فرض کریں 3 سے 2 جانا ہے یا 2 سے 4 جانا ہے یا 4 سے 2 جانا ہے یا 4 سے 3 جانا ہے تمام پیئرز کو لے کے ہم یہ الاؤس اب دیں گے کہ 1 کے تھرو جاؤ اب اگر اس چیز کی میں اجازت دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی میں ان ویلوز کو استعمال کر سکتا ہوں کیونکہ یہ وہ d0 ہیں جو کہ 1 کے تھرو جاتی ہیں تو دیکھیے اگر آپ اس طرف آئیں بجائے ادھر دیکھنے کے کہ 3 سے 2 ڈائریکٹلی رستہ نہیں لیکن اگر مجھے 1 کی اجازت مل جائے تو میں 3 سے 1 اور 1 سے 2 جا سکتا ہوں جس کی ویلیو بنتی ہے 12 اور دیکھیے میں نے یہاں پہ پہلے انفینیٹی تھی اس کو میں نے 12 چینج کیا رو 3 کالم 2 اسی طرح بکیا جو ویلوز ہیں ان میں ایک یہ ویلو اپ ڈیٹ ہوگی جو کہ 3 سے 4 جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 سے 4 ڈائریکٹلی رستہ تو نہیں دیکھیے یہاں پہ ایک ایج ہے لیکن وہ 4 سے 3 آ رہا ہے البتہ اگر مجھے اجازت ہو 1 کے تھرو جانے کی تو 3 سے 1 اور 1 سے 4 میں جا سکتا ہوں اور اس رستے کی کاسٹ بنی 4 اور 1 ان کو میں نے ایڈ کیا اسی طرح 2 سے 3 تو میرے پاس ڈائریکٹ رستہ ہے جو کہ 1 کے تھرو تو میں جا ہی نہیں سکتا بکیا جو پیئرز ہیں 4 سے 1 جو ہے یہ ابھی رستہ نہیں جو 1 کے تھرو جائے کیونکہ یہاں پہ دیکھیے 1 سے 4 ایج ہے 4 سے 1 نہیں ہے تو بات یہ ہوئی کہ تمام پیئر جو ہیں ون ٹو ٹو ون ون تھری تھری ون ون فور فور ون فور ٹو یعنی کہ یہ تمام پیئر جو یہاں پہ ٹوٹل انٹریز ہوئی ہوئی ہیں فور بائی فور میٹرکس میں یہ جو 16 انٹریز یا 16 پیئرز ہیں ان تمام کو اجازت ہے کہ 1 کے تھرو جاؤ اور اگر یہ اجازت ہے تو اس بنا پہ اصل میں یہ دو انٹریز جو ہیں یعنی کہ 3 سے 2 اور 3 سے 4 جو ہیں یہ اپ ڈیٹ ہوتی ہیں اور ان کو اب میں نے اس گراف کے اندر ایز ایجز شو کیا جو کہ اوریجنل ایجز میں تو نہیں ہے لیکن ایک لحاظ سے اب یہ رستہ بنا ہے جس کا میں ڈسٹنس ریکارڈ کر رہا ہوں لیکن وہ رستہ نہیں جس کو میں فالو کر کے 3 سے 2 آ سکتا ہوں یہاں پہ اس کو میں نے اسی لیے ڈاٹڈ نوٹیشن میں دکھایا ہے کہ اگر 1 کے تھرو میں جا سکتا ہوں تو پھر 3 سے ایک رستہ ہے جس کی کاسٹ 12 ہے اور اسی طرح 3 سے 4 ایک رستہ ہے جو ڈائریکٹ نہیں ٹھیک ہے ادھر سے آتا ہے لیکن اس کی کاسٹ جو ہے وہ 4 پلس ون ہے اب ہم k کی ویلو ایک اور بڑھاتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اب میں ٹو کو بھی شامل کر سکتا ہوں رستے کی خاطر تمام پیئرز کے لیے تو وہ کاروائی بھی دیکھ لیں وہ اس طرح کہ جب میں نے ٹو کو الاؤ کیا تو اب دیکھیے کیا, کیا کیا ممکن ہے اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں بجائے ادھر دیکھنے کے کہ فور سے ون جو تھا تھری سے فور رستہ تھا لیکن ون سے تھری جو تھا وہ رستہ نہیں تھا جو یہاں پہ میں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ یہاں پہ پہلے انفینیٹی تھا لیکن اگر مجھے 2 کے تھرو جانے کی اجازت ہو تو اصل میں اب میں 1 سے 3 پہنچ سکتا ہوں وہ کس طرح 1 سے میں 2 جاتا ہوں 2 سے میں 3 آتا ہوں اس رستے کی کاسٹ بنی 8 1 اور یہ میں نے ایک سوڈو ایج ڈال کے اس کے اوپر میں نے 9 کاسٹ لگا دی ہے کہ اصل میں 1 سے 3 ایک رستہ ہے ڈائریکٹ نہیں وہ 2 کے تھرو جاتا ہے اور اس رستے کی کاسٹ جو ہے وہ 9 ہے جو کہ میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کی ہے اور اسی طرح 4 سے 3 تک جو رستہ ہے آپ وہ بھی ممکن ہے جو کہ میں نے یہاں پہ اپڈیٹ کر دیا ہے اور وہ رستہ اگر آپ کو یاد ہو کہ پہلے یہاں پہ ایک ڈائریکٹ ایچ تھا لیکن اس کی کاسٹ زیادہ تھی لیکن اصل میں 4 سے 3 ڈائریکٹ جانا جو ہے زیادہ کاسٹلی ہے بنسبت کہ 4 سے 2 جاؤ کی مجھے اجازت ہے اور ٹو سے تھری جاؤ کیونکہ دیکھیے فور سے ٹو کاسٹ ہے ٹو اور ٹو سے تھری کاسٹ ہے one. تو اس کی اس رستے کی کی ہے جو کہ فور سے تھری کا جو ڈائریکٹ رستہ ہے اس سے اصل میں کم ہے تو میں نے اس کو اب ریوائز کر دیا ہے اور یہاں پہ یہ انٹری اب ریوائز ہوگی اب یہ کاروائی میرا خیال میں آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں کر کیا رہا ہوں کہ باری باری ہر ورٹیکس کو میں شامل کرتا ہوں اس اس لحاظ سے کہ اس کے تھرو میں جا سکتا ہوں اور اس پنا پہ اب ہم اس کاروائی کو آگے چلاتے ہیں جب ڈی تھری کیا یعنی کہ اب میں تھری کے تھرو جا سکتا ہوں تو پھر یہ ویلیو اور یہ ویلیو اور یہ ویلیو اپ ڈیٹ ہوتی ہیں اور یہ اپڈیشن میں نے اب اس طرح دکھائی ہے کہ جیسے یہ سوڈو ایجز آنے شروع ہو گئے ہیں یہاں پہ اب یہ تصویر ذرا کافی کمپلیکس تو نہیں لیکن اس میں لائنیں ہی لائنیں اب نظر آ رہی ہیں تو چلیں اس کو بالکل اختتام لے تک لے کے جاتے ہیں ڈی جس میں اب تمام پیئرز کو سہولت ہے کہ وہ فور کے تھرو بھی جا سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ایک لحاظ سے گراف بنتا ہے جس میں اوریجنل ایجز بھی ہیں اور یہ سوڈو ایجز جو ہیں صرف ڈسٹنس ریکارڈ کرنے کے لیے وہ یہاں پہ میں نے انڈیکیٹ کیے ہیں یہ جو میٹرکس ہے اب اس کے اندر وہ فائنل ویلیوز آگئیں جو کہ ڈی کی منیمم ہیں ڈی کی فائنل ویلیوز تو ہمارے پاس آ البتہ ایک بات ابھی رہ گئی ہے کہ وہ جو رستہ ہے آئی سے جے تک وہ کن ورڈ کے تھرو جاتا ہے اس کے خاطر ہم ایک چیز ریکارڈ کرتے رہے ہیں وہ مڈ آئی جے میں کے کی ویلیو اس میڈرے کو استعمال کر کے ہم بڑی آسانی سے وہ پاتھ ڈیٹرمن کر لیں گے جو کہ آئے سے ہمیں جے تک لے کے جائے گا البتہ آج کے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اور دوسرا میں چاہتا ہوں کہ اگلی دفعہ ہم ایک نیا ٹاپک شروع کریں یہ میں آپ کی ذمہ داری چھوڑتا ہوں کہ آپ یہ جو میڈرے کو استعمال کر کے پاتھ کو ڈھونڈنا ہے وہ کیسے ہوگا اصل میں اس کا جواب آپ کی کتاب میں موجود ہے تو میری تجویز کہ جہاں تک پاتھ کا معاملہ ہے وہ آپ کتاب میں اس الردم کے حوالے سے دیکھ لیں ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نیا ٹاپک جو کمپلیکسٹی کے بارے میں ہے این پی کمپلیٹنس والی بات وہ ہم شروع کریں گے اگلے لیکچر تک خدا حافظ